مغرب کی اذان کے بعد حرم میں بیس منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی جماعت نہیں جماعت نہیں ملتی مل نہیں مل پاتی برائے کرم اس کی وضاحت کیجئے میرے پیارے دوست یہ جماعت آپ کو اس لیے نہیں ملتی کہ ڈٹ کے اگر آپ افطاری کے بعد کھانا کھا کر کے آئیں گے پھر تو تراویح آپ کو ملے گی مغرب کا ملے گا تو آپ اگر روزہ افطاری کا نام آپ نے یہ سمجھا کہ تین پلیٹ پلاؤ کھایا جائے ایک مرغا کھایا جائے دس روٹیاں تندور کی کھائی جائے اس میں تو وقت لگے گا آپ کو اور سیدھا اگر آپ ایک کھجور کھا کر پانی پی لیں اور جو اپنے کھانے کے لیے آپ نے رکھا اس کو محفوظ رکھ کر کے بعد میں جا کر کے کھا لیں تو کیا حرج ہے اس میں تو وہاں ہوتا ہوگا یہ وہاں کی ضرورت ہوگی کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسا رکھا لیکن ہمارے یہاں اتنا وقفہ کرنا اور ویسے بھی شرم اتنا وقفہ درست نہیں مغرب کی اذان اور نماز میں یہ تو یعنی موجود ہے ہمارے حدیث کی کتاب فخا کتابوں میں کہ اس میں اتنی تاخیر نہیں ہونا چاہیے بھی پانچ منٹ کی یا چھ منٹ کی تاخیر اس لیے ہوتی تاکہ لوگ اگر گھر پر افطار کر رہے ہیں تو افطار کے بعد میں آ کر کے نماز پڑھنی اور پانچ سات منٹ کا یہ وقفہ بھی بہت ہے تو آپ کے خیال میں اگر بیس منٹ کا وقفہ کیا جائے تو تب تو آپ پھر کھانا وغیرہ کھا کر کے تشریف لائیں گے پھر تو تراوی میں آپ تشریف لائیے گا مغرب کی نماز تو ممکن نہیں لگا آپ کو تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے تو ہمارے یہاں اتنا وقفہ بیس منٹ کا گزارنا یہ صحیح نہیں اور اس کے بعد میں بیس منٹ گزر جائے تو فقہ نے لکھا کہ جس میں ستارے نظر آنے لگ جائے اور جان کر کے اتنی تاخیر کی جائے تو اس کو علماء نے منع فرمایا بلکہ اس کو مکرو ہاتھ سے بھی لکھا اگر مغرب ادا ہو جائے گی لیکن اس کو مکرو ہاتھ سے بھی لکھا گیا اور وہ جو حدیث ہے سعودی عرب والے چونکہ اس حدیث کو مانتے ہیں ان کے پاس ایک ازرا وہ یہ ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رفتار نماز نفی پڑھی یا سنت پڑھی پڑھنے کے بعد میں پھر مغرب کی نماز پڑھائی تو ان کے نزدیک تو فرض نماز میں اور مغرب کی اذان میں یہ وقفہ ہے لیکن ہمارے امام امام اعظم ابو ہنی فرد علامہ نے بڑے تلائل سے اس حدیث کو منسوخ قرار دیا کہ یہ پہلے عمل تھا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کو فراموش فرما دیا لہذا مغرب کی اذان کے بعد میں نہ سنتیں پڑھی جائیں گی نہ نفیل پڑھے جائیں گے بلکہ براہ راست جو ہے وہ نماز ہی پڑھی جائے اور سعودی عرب والے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم شافئی ہیں تم یہاں امام شافئی کے نزدیک تو پچیس منٹ بیس منٹ میں تو کا وقت شروع ہو جائے گا جی ہاں تو یہاں ان سے پوچھئے کہ آپ کا شافی مذہب کہاں گیا اگر آپ کہیں پچیس تیس منٹ اگر انتظار کریں گے تو یہ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے کہ شفق غائب ہو جائے اندھیرا ہو جائے اور امام شافی کی یہاں تو ایشا کا وقت اس سے کہیں پہلے شروع ہو جاتا ہے خیر اس میں ہم آپ کو نہیں الجھانا چاہتے لیکن یہ بات اتنی تک صحیح ہے کہ پانچ چھ منٹ کا وقفہ ہو جائے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں پہنچ جائیں تو اس میں حرج نہیں تو یہ کوئی کھانے کے لیے وقفہ نہیں ہوتا